حرام کا آغاز ہوتے ہیمن کا نا کر بلا اور اس جیون میں جو دیگر امور ہیں وہ دیر باہر آ جاتے ہیں ہر کوئی اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے ہاں صحیح ہے یا غلط اور پھر اپنے خیال اور اپنی رائے پر ڈٹ جانا بھی اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے اس لیے مناسب ہے کہ اس واقعہ کا ایک مجھ سے سامنا تجزیہ وہ سمجھ لیا جائے کہ ہے کیا پہلی بات تو یہ اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ اہل انسان میں سے کوئی بھی ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح یزید اتنے معاویہ کو خولا راشدین میں سے نہیں سمجھتا اس طرح ان خولا پائے کو حکومت اسلامیہ کولافائے راشدین سمجھتی ہے اس طرح سے جزید بھی محاوریہ کولافائے راشدین سے کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ سر نبی داعود کی حدیث میں واضح احساس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خلافت نبوت کی طرح تم آنا نبوت کے مطابق خلافت کی سال تک ہوگی سننا یہ عبیدہ بل اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہی عطا کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلاف اخبار ختم ہو جاتے ہیں اور وہ سننا و کے عقیدے کے مطابق یزید نیت نے محا اور ان جیسے دیگر خلافات اقباسی خلافات انہیں محض فرما روا بادشاہ اور کسی معنی میں خلیفہ خیال کیا جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ یہ سید اپنے زمانے میں ایک حکمران ایک صاحب خیر خود مختار کرمانا اور, اور بادشاہ رکم نافد ہوتا تھا اور اللہ تعالی عنہ کسی بھی حسین کے آک بننے سے پہلے یوم عاشوراء رات اکثر بجلی میں مظلومن شریف کر دیے گئے اسی طرح عبداللہ جنا عبداللہ رضی اللہ تعالی کیا. انہوں نے یزید سے اختلاف کیا اور مکہ اور حجاز کے رہنے والوں نے ان کا ساتھ بھی دیا لیکن یہ بات کی حقیقت ہے کہ یزید کی زندگی میں حرس اللہ جن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ ایک مطالبہ تھا جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن کا مطالبہ تھا ثاترین عثمان کا بدلا لینے کا ایسے ہی عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ یہ ثلافت کے معاملے میں حق بجانب سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور افضل اور بہتر ہونے کی وجہ سے یہ اپنا ایک مطالبہ پیش کیے ہوئے اس وجہ سے وہ ان کی بیعت پر راضی نہیں ہوئے شروع میں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ شروع شروع میں اختلاف کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, عنہ بن بلفعافیہ کے جیتے ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے لیکن اس نے یہ شکل لگائی کہ قید ہو کر میرے سامنے پیش ہوں تو پھر بیس پکول کی جائے گی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا ماتحت علاقہ مسلسل یزید بن رضی اللہ تعالیٰ کی ادار سے یہ برگر تھا پیچھے ہٹا یعنی یزید ابن معاویہ کبھی پوری اسلامی سلطنت کا حاکم نہیں ہوا اور یہ بات سوائے چند ایک لوگوں کے اور کسی کے حصے میں نہیں آئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غزر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمام رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ معاویہ بن ابی سفیا رضی اللہ تعالی عنہ اور چند ایک قوی کو راہ ان کے علاوہ کسی کے حصے میں یہ صحاد نہیں آئی کہ وہ پوری اسلامی سلطنت کا سیدنا حج رضی اللہ تعالیٰ پوری اسلامی سلطنت کے سدھا پرمارا بادشاہ کے ان کے مقابلے میں اسی وجہ سے یعنی عثمان رضی اللہ بالان کے باقی کا پدلا لینے کے حوالے سے جو خیر صاحب میں اس کی وجہ سے معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک متوازی حکومت کے حاطف بنے رہے شام اور بہت بڑا علاقہ ربا تھا یعنی بلکہ یہ کہیے کہ علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے ماتحت علاقوں کی نسبت معاوضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت علاقے جو تھے وہ زیادہ تھے علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ راشد ہونے کے باوجود پوری اسلامی قدر کے حاکم نہیں رہے تمام دنیا اسلام میں ان کی حکومت نہیں رہی تو جب یہ جو خلافات ہیں قومی خلافات اقباسی خلافات ان کے لیے جب رقل خلافات استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح خلافتِ عثمانیہ یہ رفت آپ ہیں بے خصوص یہ گزشتہ چند مہینوں میں بڑا اس کا یعنی کہ میڈیا پر بھی الٹے کیے کرنے والوں نے بہت دعویٰ کیا ہے تو یہ لفظ آپ نے سنا ہے خلافت عثمانی عثمانیوں کی خلافت اقبامیوں کی خلافت خلافتوں کی خلافت جب ان لوگوں کے لیے لفظ خلیفہ یا ان کی حکومتوں کو خلافت کہا جاتا ہے تو اس سے دورات خلافت حالات لگوا نہیں ہوتی آپ مجھے سننا جب ان کے لیے لفظ ثلافت استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں یہ بادشاہ خود مختار تھا طاقتور تھا صاحب بیس تھا فضل و رسم کرتا تھا یہ معنی اور مخنوع ہوتا ہے اپنے حکام کے اجرا کی قوت میں موجود تھی شریک حلود قائم کرتا تھا کفار کے خلاف جہاد کیا کرتا تھا اور اسلام کے جو بنیادی ارکان اور بنیادی احسام ہیں ان کو اپنے ملک میں یہ نافذ کیے نا ان لوگوں کے لیے لفظ خلیفہ کا اطلاع صرف اس معنی میں ہوتا ہے اور یزید نے کا معاملہ بھی کچھ تھا اگر یزید کو کوئی خلیفہ کہتا ہے تو اس کے خلیفہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی خلافت علام حاجی نہ ہوا ہے بلکہ وہ ایسا ایسا فرمانوا اور بادشاہ ہے جو صاحبِ صحیح صاحبِ اختیار ازل و نسب کرنے والا اور اپنے معاملات میں خود مختار ہے اسی معنی میں دیگر خلافا کو بھی خلیفہ پڑھا جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ جو جزید عبد بن مروان منصور ولی اس طرح کے جو دیگر خلافات ہیں یہ صالح یا دیاجر تو اس حوالے سے علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ معصوم انل قدا نہیں تھے غلطی صرف وقت کو کوئی انسان بھی نہیں ہوتا غلطی تمام تنوں سے ہوتی ہے ہاں یہ مسلمانوں کے شاکر تھے اپنے وقت میں خود مختار تھے اور مدد کرتے تھے اور اسلامی سزود اور خواہی کو انہوں نے ناصد کیا ہوا تھا شریعت پرگے کرنے والے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان لوگوں کی سرمرانی اور بادشاہی کو کہا بالکل واشنا کو کہ یہ رحمت ملوکیت ہے پہلے مغور ہوگی ارب نے بادشاہی کا دور آئے گا جو بادشاہی کا ہوگی بلق ال بادشاہی یعنی دین اسلام نے ایسی بادشاہی کو بھی سراہا ہے جس میں عوام کا خلا ہو اللہ العالمین کا دین جس میں قائم ہو اردو کا نفا ہو کفار کے خلاف جہاد ہو کے جو شاعر ہیں ان کی حفاظتی کا ہے پھر فضائیں اس کے بعد ایسا گور آئے گا جو کہ ملک کا کاٹ کھانے والی پرانی اور حکومت اس طرح آج ہمارے دور میں چاہتا ہے جیسے کام کار کھانے کو دوڑ رہے ہیں عوام کو تو پر رشتہ ملوکیت یہ شریعت سے بھی ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ پر رشتہ ملوقیت خلافت علامہ نبوبہ کے لیے سہاری شریف کا ہے پھر اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی سمجھ نہیں کی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ مسالے اور مفاضت کا خیال رکھا ہے شریعت نے امت کی مسلحتوں کا لحاظ رکھا ہے اگر کسی کام میں بھلائی اور برائی دونوں موجود ہوں تو دیکھا جاتا ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہے برائی کا پنّا بھاری ہے کیا خیر اور اشائی کا پلہ بھاری ہے اگر بھلائی زیادہ نظر آئے تو اس شیر کو پسند کیا جاتا ہے اور اگر برائی زیادہ نظر آئے تو اس شیر کو برا گردانا جاتا ہے اور اس کے طرف کو ترجیح دی جاتی ہے اللہ کا خیالہ ہوا صحافی ہے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مخلوط فرمایا تھا تاکہ آپ مصالح کی تعریف و تقریب فرمائیں اور مقاصد کو مٹا دیں یا کم از کم کر دیں عبد الغل مشہور اور اس جیسے دیگر خلافا ان کی اطاعت صرف اسی لیے کی گئی کہ ان کی مخالفت میں امت کا نقصان ہوا اور ان کی اطاعت میں امت کا فائدہ اور خلافا اور تاریخ اس بات کا شاہد ہے کہ ان خلافا پر جن لوگوں نے خروج کیا ان کے خروج سے امت کو نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے عمر قطار یا نقصان میں گئی ہویزی ہوئی شکل وبارک ہوئی مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے پرانے دور کی باتوں کو ایک کر رکھا کے آپ اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں شریعت یا شہادت کا نقرہ لگا کے کچھ لوگوں نے پاکستانی حکام کے خلاف بغور کی خروج کیا جی ٹی پی بارہویں وجود میں آئی اسی طرح زائد کے نام سے ایک سکیم ابھی بھی موجود ہے مسلم ترکمانوں کے خلاف چاہے یہ ظاہر نہیں رہی خروج کرنا یہ کبھی فائدے والا نہیں ہوتا اب آپ اپنے ملک کی حالت دیکھیں جب تک یہ لوگ مضبوط رہے پاکستانی فرقان کے خلاف انہوں نے خروج کیے رکھا نتیجہ کیا ہوا کافروں کا کوئی نقصان نہیں مسلمان, ہی قطر ہوگے, مسلمان کی قدر ہوئے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئی حملات گواہ ہوئی اور اپرا خطری اور دہشت اور بے امنی کا دور ہے تو اس قدر ہمارے دور سے جسمانہ فاطل و فائدے پھل گئے اور, اور مسلمانوں کو بلا وجہ مارنے پیٹنے والے اور ان کا مال کھانے والے ان کے خلاف پوروش بھی شرط دکھانی ہے بلکہ ساتواں ارا ہے تو وہ سکھرام جو ان کی نسبت بہت بہتر تھے اگرچہ آپ ان کو پاکست پا دیتے ہیں لیکن ان کی نسبت باہر آپ بہت بہتر تھے ان, ان کے خلاف پوج کیسے خیر نہیں آ سکتا ہے اور دریا قریب سمواد بڑھ رہی مسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جب مسلمان سکھا کے پر مشتمل ہوں اور اس کے خلاف کوئی بغاوت کرے قطر کو لتا ہونا وہ جو کوئی بھی ہو اس کی گردن ہو اور فرمایا تم پر ایسے لوگ حکمران کریں گے حکومتی حکومت کریں گے حکمرانی کریں گے کہ جن کے جسم انسانوں والے ہوں گے لیکن دن شیگان جیسے ہوں گے تم نے کیا کرنا ہے اکاٹا یعنی شیطان دنوں والے حکمران بھی تم پر مسترد ہو جائیں تم نے ان کی اکاعت کرنی کیوں وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا نام کرتے اسی طرح فرمایا پر حاکم کی بات سن اور اکاٹ کا وہی زیادہ بادشاہ وقافا دہ آتا اگر سے وہ تیری پیٹ مارے اور تیرا مال کھا جائے پھر بھی انہیں بغاوت نہیں بلکہ کیا کرنا ہے اس کی اجازت کرنی ہے اور تم ان سب پاؤ ان کو ان کا حق دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو یہ <تصفح> شریعت سلامیہ کا سبق اور فرض ہے شریعت نے ہمیشہ مصالح کو مضبوط رکھا ہے مفاسد کو مشل رکھا ہے مصالح کو تلاش کیا اور اپنایا ہے اور مفاسد کو مٹایا یا کم از کم کیا اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے خروج کیا ان سے کہیں زیادہ افضل سے علی طلحہ زبیر عائشہ اور عید صحابہ خراب تھے لیکن انہوں نے بھی اپنے اس طرح کے افعال پر ندامت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرایا سیدنا اسمام علی اللہ تعالیٰ عنہ کے قادروں سے بدلائی دینا تھا لیکن اس کی وجہ سے جو آپس میں جگہ ہوئی اس کو کوئی مسلمان اس نہیں سمجھتا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر کی کا اظہار کیا سعید عام آئسہ علی اللہ عالیہ عنہ نے بھی نافسگی کا اظہار کیا اور دیگر صحابہ صاحب نے یہی وجہ ہے کہ اصل بسری رحمہ اللہ تعالی حجاج ابن یوسف کے خلاف بغاوت کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے حجاج اللہ کا عذاب ہے اسے اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو اللہ کے عذاب کو اپنے ہاتھوں سے دور نہیں کیا جاتا حجاج کو اللہ نے بطور عذاب خود سے مسلط کیا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے نہ ہٹاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا تو پھر انہوں نے اپنے رب کے سامنے نہ آجدی کا اظہار کیا اور نہ ہی وہ اس کے حضور گر کے آئے یعنی اللہ کا عذاب تو پر سجم ہے حجاج کی صورت میں تو اللہ کے سامنے آجزی کا ہے کرو اللہ کے سامنے گر گیا اور اللہ سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے تمہاری جان چکے لیکن بغاوت سے اور قروج سے بنا کرتے تھے اسی طرح تمام طرح امت صحابہ و ہی اور ان کے بعد کے لوگ پر خروج کرنے اور فتنے کے دور میں جنگ کرنے سے منع کیا کرتے تھے جیسے ہر صبح اپنے عمر اللہ تعالیٰ عبد المسید رحمہ اللہ علی حسین اور دیگر صحابہ برا رضوان اللہ علی مجمعی اور تازی نے اراک اللہ یہ سب کے ساتھ اس قسم کے جمب و جگال سے مسلمانوں کو روکتے تھے جب حل کے زمانے میں جزید کے خلاف بغاوت کرنے سے روکتے تھے اور تقریبا تمام تر اہل و سننا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خطب کے دور میں کتاب و جہاد سے اجتناط کرنا لازم ہے اور مسلمان حاکموں کے ظلم و ستم پر صبر کرنا یہ ضروری ہے کے اس بات کو اولابائے اہل سننا اپنی عقائد کی کتب میں ذکر کرتے ہیں وہ کتابیں جو عقائد کے موضوع پر لکھی جاتی ہیں ان عقیدے کی کتابوں میں یہ بات باقاعدہ طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ فتنے کے دور میں جنگ و جگال سے گریز کریں اور حاکموں کے ظلم و ستم پر صبر کریں اور کوئی بھی صاحبِ بصیرت علماء کے اس درد عمل پر اگر غور کرے گا تو اس پر ان کے محبت کی, کی صحت اور صداقت بالکل واضح ہو جائے گی اسی لیے جب سیدنا رضی اللہ تعالی جانے کا ارادہ کیا تو اکادر اہل کے اسقوا نے انہیں روکا کا منع کیا جن میں اب صوبہ زبیر اقبا عبدال عبدال رضی اللہ نے عنہ عنہ تو بڑی بنت سماجت کا روکنے کی کوشش کی اور بعض نے تو یہ بھی کہا سن چکا و منا چکا میرا اگر آپ نوازہ رسول ہے اگر آپ کی بے عدمی نہ ہوتی تو ہم آپ کو زبردستی پکڑ لیتے اور ہرگز جانے نہ دیتے یعنی اس قدر شدت کے ساتھ ان لوگوں نے منع کیا اور اس مشورے میں پوری امت کے لیے اور خیر آئی تھی مگر سیدنا حسین رضی اللہ وہ اپنے ارادے پر قائم رہے اور رائے بندے کی کبھی درست ہوتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے چاہے بندہ اتنا ہی پہلا مقام رکھتا ہو اور بات کے بعد آپ نے ثابت کر دیا کہ سیدنا رضی اللہ کو روکنے والوں کی رائے ہی درست تھی اور آپ کا اپنے فیصلے پر قائم اور مستر رہنا قطعا درست نہیں تھا کیونکہ اس سے بہت زیادہ مذمت پیدا ہوئی اور بہت زیادہ فتنوں کا دروازہ کھلا سرکشوں اور ظالموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے پر قابو میں گیا اور ان ظالموں نے انہیں مظلومن قطر کر دیا شہید کر دیا اور جس خیر اور صلاح کے لیے اور جس فراد اور شر کو روکنے کے لیے آپ نکلے تھے اس میں سے کچھ بھی ہو نہ سکا اور اس آپ کے سفر کی وجہ سے خیر و صلاح میں بہت کمی آئی اور دائنی فتنوں کا دروازہ کھل گیا جس طرح سیدنا کو رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شہادت نے فتنوں کے دروازے کھولے ہیں ایسے ہی سیدنا کسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں بھی فتنوں کے سیلاب بڑھائے ان دونوں کی شہادتوں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے اس میں پیدا ہو گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شہادتیں امت کا کتنا بڑا نقصان ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی و جداز کو آپس میں سباہوں کے آپس میں لڑے ناپسند کرتے تھے اور فلو امن اور اجلاس کو پسند کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن رضی اللہ اللہ عنہ کی تعریف کرتے اور فرماتے بیٹا حسن حسن ابن علی اور عنہ یہ کردار ہے اور اللہ سبحانہ پہچانا ہوا اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی بڑی حمایتوں کے درمیان سلو کروائے یہاں یہ بات قابل ہو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا ہے جس کے درمیان حسن نبی اللہ تعالی عنہ صحیح شروع کروائے یہ میرا بیٹا ہے کردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ہاتھ کو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان شروع کروائے دونوں مسلمانوں کی جماعتیں اور دونوں ہی بہت عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخص کی تعریف فتنا اور شرم اور لڑائی جھگڑے کرنے کی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے نام سلو کروانا فتنے کو ختم کرنا یہ مستق نمبر ہے اور خون ریزی کا خاتمہ کر دینا یہ فضائر میں سے ایک عظیم ترین فضیرت ہے کیونکہ اگر خانہ جنگی واجب یا مستحق سحب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک کرنے کا تعریف نہ کرتے بلکہ آپ نے تعریف کی ہے خون ریزی اور خانہ جنگی کو ترک کرنے چھوڑ دینے اور آپس میں سلح کروا دینے کا یہاں ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ ہے تریفارے عثانہ بن سئی رضی اللہ تعالی عنہ اور دینا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرماتے دونوں کو یکساں محربت کرتے اور کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محربت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محربت کرسانہ بن سئی اور سہی جنا حضر رضی اللہ تعالیٰ عن اور بعد میں یہ دونوں اسامہ بز اور سیکھا حسر علی رضی اللہ تعالیٰ یہ خانہ جنگیوں سے یکسماں طور پر دور رہے سکے دینا حسن ہمیشہ اپنے والدین کی رانی سیکن علیبن عبی فاری اللہ تعالیٰ عن اور اپنے بھائی سیکن رضی اللہ علی عنہ کو خانہ جنگیوں سے روکا اور منع کرتے رہے اور سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنگ یقین میں اپنے گھر میں بیٹھے رہے باہر نکلے نہیں گھر سے ہی نہیں نکلے کہ کہیں میں بھی باہر نکل کے کھانا جنگی میں شریف نہ ہو جاؤں اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اپنے والد گرامی اور اپنے برادر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکتے رہے اور جب خود صاحب اختیار بنے تو انہوں نے ان دونوں لڑنے والے گروہوں کے درمیان شروع کروا اور خود حضرت, حضرت اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آخر میں یہ حقیقت روشن ہو گئی تھی کہ جنگ کے جاری رہنے سے اس کے ختم ہو جانے میں ہی زیادہ مسئلہ ٹارٹ گئی ہے اور میری ہی سی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کربلا میں پہنچے تو وہ بھی جنگ سے بیدار ہوئے اور انہوں نے بھی جنگ سے بیداری کا اظہار کیا اور سے دعویہ امارات کو خلافت سے ہو گئے تھے کہ مجھے وطن واپس لوٹ جانے دو یا اقلاوی سرحدوں پہ, پہ پہنچا دو یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو میں وہاں جا کے اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر لوں گا ان بنیادی باتوں سے یہ چیز آشکار ہوتی ہے کہ یہ کا معاملہ کوئی خاص جدا دانا معاملہ نہیں تھا بلکہ دوسرے مسلمان بادشاہوں کی طرح وہ بھی ایک بادشاہ تھا مسلمان تھا مسلمانوں کا حکمران تھا یہ آمد و سننا و جماعہ تھا یہ ساتا تھا اور جچا غلام اور رقب دل قسم کا موقع ہے کہ وہ مسلمان تھا مسلمانوں کا حکمران تھا جس طرح دیگر مسلمان ہو مسلمان حکمران تھے خلافت راستہ کے بعد ایسے ہی یعنی جس نے بھی خات حکمرانوں کی طرح ایک حکمران تھا وہ اضاف الہی کے کاموں کا حکم دیتا تھا جیسے نماز حج ابربی معروف ندی علی بل کر اردو شریعہ کا قیام اور ان کاموں میں شاکر کی اصاہ اور حاکر کی موافقت یہ دار ثواب ہے ان کاموں میں آخر کی اطاعت اور مواقع حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ اکمر رضی اللہ علیہ ویگت صحابہ کلام کا ایسے زمانوں میں یہی طرز عمل رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ان شکام کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم و فطرت میں معامر اور مددگار ثابت ہوئے وہ یقیناً گنہ گار ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یعنی کوئی بھی حاکم ہو چاہے آج کے دور کا ہو چاہے پہلے ادوار کا اگر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اللہ کی فرمہ برداری اور اللہ رب العالمین کے دین کی اقامت کا کام کرے اس کا بھاپ دینا اس بارے میں اس کی اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ چلنا یہ کاریہ سوال ہوگا اور اگر وہ گناہ کا کام دے تو پھر اس کی اطاعت کرنا وہ نافرمانی ہوگی اسی طرح جب یزید اپنے والد سید امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قسطنیہ کا امیر مقرر ہوا غزبۂ قسط کا تو ان کی ماتحتی میں بے شمار صاحبۂ کرام غزبۂ قستلطینیہ میں ہاتھ کرنے کے لیے گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اب وہ جیسی یا وزنا مدینہ کا سی سارا مقصور اللہ میری امت کا وہ پہلا گروہ جو ایسر کے شہر خطب الدین پر حملہ آور ہوگا وہ مغفور لہم ہے ان کو اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ واس دیا ہوا ہے لیکن ان کی مغفرت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ روایت صحیح بخاری میں ہے تو یزین اتنے معالیہ کے ان کی عمارت میں سجدنا امیر معالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے پہلا لشکر روانہ کیا گیا اس سنتینیا پر حملہ آور ہونے کے لیے اور ان میں ابو الیو انصاری رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صاحبۂ کے رام بھی شامل تھے اور پھر کچھ لوگ عید کے بارے میں پرات و تفریح کا شکار ہیں کہتے ہیں کہ وہ ظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھا اور اس نے ہی قتل کیا سیدنا حسین سبی اللہ تعالی عنہ کو یا قتل کرنے کا حکم دیا ایسا کچھ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے الزامات ہیں ایک نہیں بیس یو الزامات ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بس صحیح ثابت نہیں ہے راتی جی, شیری روایات ہیں اور مجروح قسم کے رابی ہیں جن کی عدالت جن کا وقت تو ایسے لوگوں کی روایت پر اعتماد کرنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے اسی طرح سکین حسین وسی اللہ عمد کی شہادت یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ایک سانحہ فاجعہ اور ایک حادث ہے لیکن اس کے باوجود یہ سقیدہ حسین رضی اللہ تعالی کے حق میں ہرگز مصیبت نہیں بلکہ یہ تو عزت اور غلو منظرت ہے کسی مسلمان کو شہادت نصیب ہونا شہادت ملنا اس کے لیے شہادت فخر اور خوشی کا باعث ہے ہاں کسی مسلمان کی شہادت کی وجہ سے امت پر کچھ مصیبت آتی ہے اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدنا دن غمان علی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب و جدال کا اور لڑائی جھگڑے اور سکنوں کا ایک بہت بڑا گھڑا ہوا اسی طرح سیدنا دن حسین علی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امت میں سکنوں کا پھیلا تو آیا لیکن ان کے اپنے حق میں خاص سیدنا دن رکمان اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا سیدنا دن حسین علی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اپنے ہاتھ میں یہ شہادت ایک عزت شرف اور بلند مقام اور برتبہ ہے جو اللہ اب العالمین نے انہیں عطا کیا اسلام میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں ان میں انبیاء کی صلوات اللہ اللہ مجمعین کا قطر بھی شامل ہے انبیاء کی صلوات اللہ یتح مجمعین کو بھی ظالم قطر کر دیا کرتے تھے اللہ سبحانہ شانہ ہوا نے یہود کو اس دیر کی وجہ سے نبیوں کو قتل کر دینے کی وجہ سے سزا دی یہ بڑے بڑے قتل ہیں تاریخ اسلام میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں سہر ملا دیا گیا جو یہودیہ نے اس کو پیش کیا اور وفات کے وقت آپ فرما رہے تھے کہ وہ ذہن جو بکری میں ملا کے مجھے دیا گیا اور میں نے کھایا اب وہ میری ردوں سے کاٹ رہا ہے اسی طرح سیدنا سعیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے وہ بھی کوئی چھوٹا کھانے کا نہیں ہے ایسے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور کئی ایک دردناک اور قرضناک شہادتیں اور ظلم و سطم کی دان بانے ہیں بہرحال ان سب پر صبر کرنا کیا مسلمانوں کا شیوا ہے اللہ کو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دینی چاہیے اللہ دینا بخشی با وہ صبر کرنے والے ہم یقینا ہاں اللہ کے لیے ہیں اور ہم ہاں نے بھی اللہ کا دوڑ کے جانا ہے یہ زب کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے جزا فضا کرنا و نوحہ کرنا بین کرنا رونا پیٹنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے مسلمان مصیبتوں پر صدر کرنے والا ہوتا ہے سرمایہ اولا آگے یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت صدر کرتے ہیں اور ان کہتے ہیں یہ وہ ہیں رسبا رکھنا ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور خوب رحمتیں یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ رحمتوں کا باعث ہے اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے سفر مارتا ہے استاد کھینچتا ہے چاہ کرتا ہے اور چہریت والے بین کرتا ہے اور ماسم و نوحا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب امی نے سا لیتا بین کرنے والی عورت اور غم سے بال مڑوا دینے والی عورت اور گرے بان پھاڑنے والی عورتوں سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا علیہ علیہ علیہ کی روایت کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے قیامت کے دن خارش کی کمیز اور گندک کا جاما پہنا کر کھڑا کیا جائے یعنی اس قدر شدید نفرت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا پڑا کرنے سے اس قسم کی ایک عورت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائی گئی تو آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا سزا کے دوران اس کا سر کھل گیا مار پیٹائی ہو رہی تھی سب سے چپٹا کھٹ گیا تو لوگوں نے عرض کیا اے میرے مینی اس کا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے کوئی پرواہ نہیں لاک ڈاؤن کا چالا تنہا ہوگی اس کی کوئی حرمت نہیں اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے یہ صبر کرنے سے منع کرتی ہے وہ سب اور یہ جنا منع کرنے کا حکم دیتی ہے عمد اور اللہ سبحانہ کھانا ہوگا نے جدا خلا کرنے سے منع کیا ہے وہ کب تک انہوں نے ایا کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے ماتن وین کر کے اور اس کی وجہ سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے بارتا و کب کی پشت بھی غیر اور یہ اپنے آنسو فروخت کرتی ہے اور دوسروں کی کے بناوٹ سے روتی ہے یہ تمہاری میت پر نہیں روکی انما نماز کی الآی گوا دینے کی یہ تم سے درہمودی دینار لینے کے لیے روکی ہے ایسا لے کے ماتموں بیان کرنے والے کی روکی تو اس قسم کی عورت کو انہوں نے سزا دے پائی اسی طرح جیسے یزید ابن معاویہ کے بارے میں لوگ افراد و تفریح کا شکار ہیں اسی طرح تقریبا حسین رسی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی لوگ افراد و تقریب کا شکار ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے قروض کیا اور یہ مار کا ایسا بلا ہوا حالانکہ اگر اسلام کو بچانے کی بات ہوتی تو صحابہ اران اضوان اللہ کے رحم کبھی پیچھے نہ رہتے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کی سربلندی کے لیے لگا دی اور ایک دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ, اللہ تعالی عنہ کا برمت کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمان حاکم کے خلاف فروچ کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شک کا علیہ شب کا یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اتفاق کی صورت میں تم نے جو خون ڈالنے آئے اس کو پتہ کر وہ اس عزیز کا مسدار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں کہ وہ بھی خون ڈالنا چاہتے تھے اس لیے وجا طور پر پتہ کر دیے گئے بلکہ بعض والدوں نے تو یہاں تک لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے ابریب باغی ہیں حالانکہ ایسی بات سرگیز نہیں سیدنا دن حسین رضی اللہ تعالیٰ سخت نے کا رابط نہیں اور اگر اس ذائقے کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو ان کی زندگی کے جو آخری کرے معافر اور ساز تھے وہ ان کے سابثہ معاملے کو ختم کر دیتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے واپس جانے دو یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو یا یہ بھی جتنے واقعہ کے پاس جانے دو لیکن ظالموں نے سبھی دنوں کو تسلیم نہیں کی اور آپ کو مظلوم شہید کر دیا گیا تو یہ سانح آئے کربلا کے معاملات تھے جن کو سمجھنا ضروری ہے باقی آ جو پس منظر اور اباد ہے ان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تاکہ یہ معاملہ واضح ہو جائے کہ حقیقت اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہے مما توفیق